اور اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کمو دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نو کی قوم اہود کی قوم اصالحہ کی قوم پر اور لوت کی قوم تو کچھ تم سے دور نہ ہو